بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمت اللہ رب عالمین واشد اللہ, اللہ واشد المحمدَََََََََََََََََََََدرسولبَََََََََََََََََََََ قبروں پر غلاب چڑھانا بدعت ہے یہ بدعات آج ہمارے معاشرے میں مشہور ترین بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے جو قبروں کے پجاری ہیں بدعاتی مسلمان ہیں وہ قبروں پر مزار چڑھاتے ہیں اے قبروں پر مزاروں پر گلاب چڑھاتے ہیں اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بیت اللہ پر گلاب چڑھایا جاتا ہے لہذا قبروں پر گلاب چڑھانا یہ بھی جائز عمل ہے میرے بھائی بیت اللہ کی خصوصیت ہے اور بیت اللہ پر گلاب چڑھانا یہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری سنت ہے جب آپ مبوس کیے گئے تو آپ کے زمانے میں زمان جاہلیت میں بیت اللہ کے بعد حصوں پر لوگ کپڑے لٹکا دیا کرتے تھے قبیلے کے لوگ آتے عمرہ کرنے کے لیے طواف کرنے کے لیے حج کرنے کے لیے تو خانہ کعبہ کے اوپر کپڑوں کو لٹکا دیا کرتے تھے کچھ کپڑے پھٹے ہوتے تھے کچھ کپڑے صحیح سالم ہوا کرتے تھے تو جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے یہ چیز دیکھی لیکن آپ نے اسے لوگوں کو منع نہیں کیا اور پھر آپ کے بعد جو حکمراں سلاطین اور خلفہ گزرے ہیں وہ ان کی طرف سے اس کا خصوصی اہتمام کیا جانے لگا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی خصوصیت میں سے ہے لہذا قبروں کو مزاروں کو بیت اللہ پر قیاس کرنا یہ قطع صحیح نہیں ہے ایسا کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ جہاں بیت اللہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں انہی خصوصیات میں سے یہ بھی خصوصیت ہے اور پھر یہ بیت اللہ اللہ تعالی کا گھر ہے لہذا یہاں پر کوئی قبر نہیں ہے یہ اور بات ہے جو لوگوں کے اندر بہت مشہور ہے کہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے یا اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے یا اس طریقے سے حاجرہ کی قبر ہے یہ ساری باتیں بے دلیل ہیں بے بنیاد ہیں اور ان ساری باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں کسی کی بھی کوئی قبر نہیں ہے کسی کی قبر نہیں ہے سریف اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر معروف ہے جو مدینہ کے اندر ہیں آپ کی خبر ہے لہذا اور جو انبیاء آپ کے علاوہ گزرے ہیں کس کی خبر کہاں ہے اس کے بارے میں کوئی وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ بات ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر کسی کی کوئی خبر نہیں ہے کوئی خبر وہاں پر نہیں ہے خانہ کعبہ کے اندر کیونکہ مسجدوں کے اندر اللہ کے گھروں میں دفن کرنا یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے یہ کسی بھی شریعت کے اندر یہ جائز نہیں تھا لہذا ابراہیم علیہ السلام کی فات ہوئی یا اسماعیل علیہ السلام کی تو انہیں مسجد حرام کے اندر یا خانہ کعبہ کے اندر دفع نہیں کیا گیا لہذا یہ کہنا کہ وہاں پر قبر ہے بالکل جائز نہیں ہے اور یہ بے بنیاد بات ہے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز تھی کہ خان کعبہ کے اوپر کپڑے لٹکائے جاتے تھے کچھ خاندانوں اور قبیلوں کی طرف سے آپ نے کسی پر نکیر نہیں فرمائی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تقریری سنت ہے اور آپ نے اس کو جائز قرار دیا یا سکوت فرما کر کے آپ نے اسے سمت اطا کر دی لہٰذا یہ بیت اللہ کی خصوصیت میں سے ہے اب قبروں اور مزاروں کو اس پر قیاس کرنا قطع جائز نہیں ہے اس لیے جائز نہیں ہے کہ قبروں کو شریعت متحرہ کے اندر پختہ کرنا ہی ناجائز اور حرام ہے جب قبر پختہ ہی نہیں کر سکتے اس پر آپ عمارت نہیں کھڑی کر سکتے آپ اس پر کچھ بنیاد نہیں کھڑی کر سکتے تو پھر اس جب یہی جائز نہیں ہے تو پھر قبروں پر غلاف کیسے انسان چڑھا سکتا ہے کیونکہ اگر قبریں پختانہ کی جائیں تو کچھ سالوں کے بعد مٹ کر کے زمین کے برابر ہو جاتی ہیں قبریں زمین کے برابر ہو جاتی ہیں کچھ سالوں کے بعد مٹ کر کے جب وہ زمین کے برابر ہو گئی تو اس کے اوپر کیسے آپ گلاب چڑھا سکتے ہیں لہٰذا یہ چیز قطع ناجائز اور حرام ہے اور بیت اللہ کی یہ خصوصیت ہے جو اس کے اوپر گلاب چڑھایا جاتا ہے اور اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے چیز تھی اور یہ آج تک چلی آ رہی ہے لہذا اس کی خصوصیات میں سے ہے لہذا اس پر قیاس کرنا قطام جائز نہیں حرام ہے شریعت کے اندر تو ہمارے ملکوں میں یا جہاں پر بھی قبر پرستی رائج ہے یا بیدایتی مسلمان ہیں وہ مزاروں اور قبروں پر باقاعدہ گلاب چڑھاتے ہیں چادریں وہاں چڑھاتے ہیں اور بعض غلافوں کے اندر تو قلمے لکھے ہوتے ہیں اور نام لکھے جاتے ہیں اور ہر سال باقاعدہ نیا نیا گلاب جاتا ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر ہر سال نیا گلاب چڑھا جاتا ہے اسی کی مشابہت میں کچھ لوگ اپنے اپنے مزاروں پر جو ان کے متولی اور سجادہ نشی ہوتے ہیں وہ باقاعدہ وہاں پر مزاروں پر گلاب چلاتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں یہ سب اصراف ہے فضول خرچی ہے حرام اور ناجائز ہے جو قطع ایسا کرنا جائز نہیں ہے یہ بہت ہی سنگین طرح کی بدعت ہے جو بڑے افسوس کی بات ہے کہ برے صغیر میں اور ان میں جہاں قبر پرستی رائج ہے وہاں یہ چیز پائی جاتی ہے تو یہ بدعت ہے اس سے بچنا ہمارے لیے بے ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر برامین ہمیں ہر طرح کی بدعت اور خرافات سے محفوظ رکھے امین و صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وصب یزمین و جزاکم اللہ خیر وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ